جے اندر ہونا قسم خدا دی کر کے کلے کلے, کلے فوجان دی لیا مزہ نہ کرو اللہ تعالی دربار جنہ ہے اللہ دے اہتمام میرا دل ہے میرا دل آخر چاہ پلوسی واقع تنکیا تن یہ مبارکبادحک نے اگر میں مبارک نہ بھی دیا نا میں دعا نہ دیا اللہ تعالی کو دعو مل رہی ان شاء اللہ کروال زبان و نگاہ و غلطی تو کے تو تو جا جا جا جا دی اور, جا جا جا اور جا جا توفیق چادڑ اللہ متا بڑھ چڑھ کے دینی کما شمولیت گاتمکی ہوا نمکین نہ ہو سواد نہیں آتا ہاں یہ بات ہے ان شاء اللہ میں سمجھنے کی کوشش کرنا میں میں میں کرنا مگر ایک میری بات ابتداد چھوٹی جی سمجھ لو میں ہاتھ اگر میں کسے تنقید کرا گا ترو نسیتو میرے قرآن رکھو جذباتی جملے بول کے ساتھی کچھ ذمہ داری خام خائی میرے موڈیا تیار آ رہی جی آپ اس نو سامنے رکھ دیا ہوا میں تنقید کران گا مقصد کرن تو دوسرا تیسرا اتنا ہے کہ اصا جو جگہ دیکھے ری نگاہنی مسلک مزید اگر تمبی نہ کر کے میں گل اگی بھی ایک سی لوگا نو پتا ہے پچی پچی میل تک شورت ہوئی لوگ سائکلان تے، سوار ہو کے تہوال اپنے اسلام تعلیمات تعلیم تو روشنا پچیا سال آ جائے دن چراغ چکنا پوے پنڈیا پنڈا پنڈ رولہ پی جائے بھی سان کسی پاس سننی نظر آ جائے سرف اور اے بربادی اے اے د... اے تباہی مگر میں آسان کر کے امت جی ہلاک کسے مذہب نو ختم کرنا نا اس مذہب دیا کتاب ختم کر دو کدی مذہب ختم کسے مذہب تاریخ بندے بندا دو چیٹا دیتے کتاب مذہب ختم نہیں مذہب جیڑا ہے نا مذہب یہ مخصوص نظریات دا نام ہے سینیاں وچ کھلوتے ہوندے نے او کتاباں دے ذریعے منتقل نہیں کیتے جاندے او سینا ب سینا کے منتقل ہوتے ہیں بات اور یہ باتیں میں کو کے بیٹھا نہیں یہ اللہ تعالی دی طرفوں آ رہی ہیں میں جناب دے امتانو اگر ہلاک کرنا ہوئے نا کسی قوم انو ہلاک کرنا ہوئے تمہارا انہا دے سینیا دے اندر جڑے جذبات پہنے نا نظریات لے انہا نو ختم کر دو قوم مر جائے گا مر بات یاد کہ دے نا گلہ دے وزن دو تے غور کرو پتہ لگے کتنی ہم گالوری تے کتھ ہوتا کنی گالوری سور بھی میں لاما گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دے بلیان دے کہ اللہ سنوان گا مگر نا کوے میرے اندر ایک, ایک بوجھ ہے بوج بوج بوج بوج بوج اللہ تعالی دے ولیاں دے درباراں دتے خیر ایتھے میں آیا دے دے دے اتنی تکلیف مینوں محسوس نہیں ہوئی مگر جو ویکھنا تکلیف جو محسوس ہوندی ہے نا تو صحیح دسنا میں لفظاں دے ذریعے اظہار نہیں کر او میں وضاحت کر رہا ہے اس نہ کچھ تو محسوس ہو کچھ کچھ محسوس ہوے گا امتاں جڑی ہلاک ہوندی ہیں اوناں دی ہلاکت دے کیا اصل مگر آپ مسلمانوں کی کوئی قدر ہے کوئی قیمت ہے کدیو وقت آیا سی اس وقت یاد نہیں کرو گے کہ کدیو وقت آیا سی کہ جس وقتری مردے سن مردیاں سنتری مرد سنتے پترا نلا کے پترو تے سجے کبے دائیں بیں مسلمان رنگ جی اے وڈے ہاں ساڈا فرض بنتا سر سمجھائیے تو نصیحت کریے مسلمان مال دا نقصان بھی برداشت کر سکتا جی جان دا نقصان بھی برداشت کر سکتا جی مارا بہ سمد پہل بار رکھ دے یارو یہ جذبات سنسلان فرماؤ جا کے بیٹھو نقصان جو ہونے سن مزید ہوئے نقصان ہوگا کدی وہ وقت آیا کہ مسلمان باہر جانے سن بے چین ہو جاتے سن نبی دربار چیٹے میرے نبی نے گل شروع کی قرآن پڑھنا شروتان کسمیاں پیارا جن دیر تک تماشا کر اس نہیں کے قومن تیار پنڈا کے پنڈی آبندی بن گیا پنڈا کے پنڈ وادی بن گیا پنڈا شی بن گیا کیا تم دلائل کے اتبار سے میں تعلیم کسمیاں پیا ہونا دلائل جنی دیر تک میں زندہ عمل سلافت ملے گند جہاں ولیانو پسند نہیں وہاں دربارہ تو ختم کر دو جی تھان میدان لا وہ آواں گے وہ سچا ہے ان شاء اللہ عزیز اپنا اثر بدل دے گی اپنا عمل بدلو اپنا نے حضرت واسطے نے گلو گلطان کیا آگ نے گلطان کیا کر سکتی ہے آگ گلو گلو آج بھی قسم خدا کر کے کے دی اپنا نبی ہے ہر جان و سار کے رکھ دشکر ہوگ نہیں ساڑ سکتی میں کر تو وقت آیا داتا علی اجمیری دربار نے بنایا ہے <omedical> جت آربار ہے آپ کا کوئی نہیں شاہی قلعے میں آخرا شاہی قلعے کے اندر انوار اللہ تعالی طرف نادل ہو رہے ہیں خاص روشنی ہے آپ نے لاہور سنی نو بلایا فرمایا شیرا لا گیٹ ہے نا اتنے میرا جلسہ رکھو رکھ کیا کیا اپ ائے خطاب کرنے واسطے اپ نے چیلنج کیتا فرمایا او احمد علی لہری دیو بندی میرا چیلنج قبول خر آ مقابلے دے اندر چلنے ہاں تا ہجیری دربار سے سونے کی جاندالی ہجیری قبر نظری ہجمری باہر نہ آدھے سسلک کا کی بچنا سی مدب کے پلے کھانا پچھنا سردار امن صاحب فیصلہ بادی آپ بہ کے خطاب کر رہے سن کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا مجھنا. خدا دیا پہلا کو بندے پہ پوچھا لگی نے توجہ بولو اللہ۔ لگے پہلے دا کو آیا وا دلی اجمری نے میرا آخیا سی اس حبیس نو میرے کو لے گیا تیری کانڈ دب دے بلیاں دا ہاتھ سی تیچ دربار تو اٹھ گیا اپنے دربار دربار پسند نہیں کرتا میاں شیر ربانی ورگا ہو جی برائی ہو نبی یہ دے, دے خلاف کام ہوندا ویکھو تیج چپٹ پیو کرو جویں چیتا شکار تے پیندے جندوں دے دربار تے شریعت دے خلاف کام ہوے گا کتنا ہو سکدا اے سمجھ لو خدا دی کر کے آنا میں تین محافیت مر جائے گی دیو بندیت مر جائے گی مر جائے گا پھر کہنا زمین آسان پھر درخت بھی دسن گے وہ سنو دکھا نہ کھاویا جی وہ جڑے نبی نوکا نہ لچے نہیں نے سچے تیرے حالی ہجمری نئے پیر میرے علی نال رب فکر شکل بھی تھوڑا لے کے جانا تھی رب کے دے دربار سے تھوڑے مار مار کے آخر سی تو کچھ کر سکنا توڑ میری لات رب د فکیر نے آخیا کر لو گے تیرے نحال جے مرے دے تنگے زبان جارے اور سنیا مضبوط جنیا کے اندر رب دلیا کا پیار ہے گا گڑنا جہاں رب دلیا پہن کے دنیا کے اندر جی کتیا واگ جی جدو مرد کتیا واگو جو ہے کہ کوئی سمجھ بھی آ رہی نے کہ کوئی نہواز بولوان تعلق دتا کی ہزری والے ہوئے گل نہ سنا چاہنا سنا درا اچھی آواز نہ بولو سلحان اللہ آ قسم خدا کی جی، کر کے اناوا خاجم عین الدین چشتی अजमेरी رحمتہ اللہ تعالی علیہ اپ بھی فرما گئے ہیں گنج بخش فیض عالم مظهر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کامل راہنمای را سجنا ادر قسم خدا دی کر کے ہے وجڑا بغداد پیروی ہاں جنہ بارے ساڈا پیر باؤ فرماند سین سن کر ل ف فریادی پی میری ارد سنی کل ترک آیا وہ میرا بیڑا اڑی وہ That the sin of me Meaning ofIPH.com Cherningiblampa thatPIB Continues withENAC,phinat, I.s progressiveordian trauma. Encore 607して aveleutan happy dated teenage time online. music Brothers wrote, Spanish, Christ, came in the UK. You're bizarre. There's nothing more nor even necessary at all. But then, you're curious. When you're depressed, I am not alone, but now you'rebanked as a place where I do Be radm cuz I am, I am, I am. That's why I was an ally. The lad, O, I am, I am, make a relationship 하나 of the law and I am found three. That's why I am about to experience. I am not more of a true!rabanism for my own. The criticism of ASU doesn't. That is what I am, For the witness! The Say of the Lord is failing... r eagle is wrong. I have the status pahuman I am технолог. It is you. Idid خبر جھٹ کر کے وہ جناد سو Take this. Take this. جناز جناز اللہ رحمت لائے تا نے آپ کی گل سنا لگ کلیاں جان گیا لگے گا یاریاں نہیں من دون لوگان والا ہے خاکیا نوری ناد ارے بندہ ہے مالا سات خاکیا نوری ناد بندہ ہے مالا شات تو جہاں سے غنی اس کا دل پ بول کے ڈیلا نہیں بولنا ترا اچھی واگ نہ بولنا سونا نہیں تاریخری ربلا لمی بنی ہوں رب لا لمی دانا دیا طاقت دی ربلا لمی ہوا ہو جا نیو من اپنی اکاں من اپنے ہاتھوں کی نہ مناتی ہا چلتی ہو پرواہ نہ کرے پرو سال رشتے دار پرواہ یار بے پرواہ سو سم کی پرواہ ہے مولا تیرا دیارے ہوا رب نہ لمی نئے انہوں نے معروم نہیں رکھد مجدیم کا درمیان فرما دیکھا تو میرا رپلا نمیدوار ترقی بھی شادا بھی رپلا نمین مقام بھی وہ جی میں سامنے پہلے گل <سؤال> کی جہاں کتری مردے سن اپنے پترا نو کہہ کے جانے سن مسلمان والے جی میرا دل نا نا، کیسر مردہ ہو گیا کہ تیرے دل اثر کرنا جن مرضی مرد گل ہول اثر نہیں کرتی اپنے دل دے بٹا بنا بنا کے پہ ویچتے پر سڈے نوجوان کوئی نہیں عجیب بات نبی گاخی ہوبی تو سننی چپ کرتے ستا پہ بسترے جوتے دا پتا پتا اس دے اندر غیرت نہیں کردیل مدین شہید واگو سونی ترنا تے گوارا کردہ پر اس دھرتی گستاخا تو پاک کر د ہاں کیا کیا سامنے رو رامت گلالے آجرے تبلیغی نے تبلیغ جماعت کراڑی افریقہ پہنچے کے کافر مسلمان مسلمان مسلمان ہے سے میں پاکستان سبق در شہر رب ہونے کا یقین مخلوق کچھ بھی نہیں کردی با نبی ہو کرجب نے ربلا لمیشان کدے بھی خالی نہیں موڑتا معروف نہیں میرا تیرا ربلا تے مفاواں والا وے میرا ربلا تے بڑی قدرا والا ہے قدر اللہ قدری ہی میرا رب فرماد ہے دنیا والے ہیں رابدی قدر نو پشانے ہیں نہیں ہیں واقعا تن تو میں اپنے رابدی قدر نو نہیں پشانے ہوں خیر اے درویخ جدو جی آیا ہے پاکستان دے اندر انہیں قرآن کھولے ہیں سورہ سے نمت پہنچے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام آپ دعویٰ کے اپنے دربار لگے ہیں آپ نے فرمایا کیرا ہے جرامل جی قابل کی اس تخت میرے کو لے گیا بندر آصف کر دے گا جناب تالا لو یہ حضرت سلامان پیغمبر دیں آپ نے ارد کیت میں اک چمکن دیر جنابر د جناب مارکا در اک چمکن دیر چ پیش کرا کر حاضر کر دا پیش کر داخ چمکن ہوا منع والے نے ربی ہو یہ کچھ نہیں کر سکتا رب دیا والے نے میرے رولا مجھ نہیں وجہ کیوں فلانے امیر جب بلانگ فلانے پہنچنے کو اگلے دور اگلے دور پھر نے آخیا چکر دھوکا جی پشاور داقے بٹا پٹانا نو لگیا وہ نو میرے آیت سجاو وغیرہ میں تلاف ہو جاگا تلاف رابے گاڑا گا پٹانا نے کٹیا ماریا شام ماریا تیرو من کے مسلمان ہویا وا تیرے نوی نمیا دینا ہے رولا سمجھ نہیں آتا رولا کٹ دے وجدوں جن رو کے دعا کی تو کر ستا چٹے کپڑے پاپا آ گیا ہے اس سوار کا جواب تینو ایسا گستا خا کو لبنا اگر جواب چاہنا ہے دربار سے آ جا ہجیری دربارے سوال جواب جاب جاوے گا سویر ہوئی کو, کو دے لگیا. میں رائے جانا پر دربار چیتے آ گیا ہجویری دے دربار سے دے پہنچا شام کا ویلا تھی اندر گیا سلام پیش نیچ آئے ہاں ایج بیٹھا ہوا سی لال ایک بابا کے بین جی کپڑے چھٹے پائے سو جی وہ بابا کو جہاں بندہ بشاوری پیرا تک آدھے سائییاں لجپالا مینو جلدی نا لیا یہ سمجھا دے میں بڑا پیچھڑ دے پرشان رب دا فقیروں بابا خدا دے دس پہلا روٹی کھا لے پھر تنہوں تیرا مسرہ سمجھا دیا گا تنہوں میں تیری گل سمجھا دیا گا ہم دے ٹھیک بابا میں روٹی کھانا میں روٹی کھوا دے فقیر جلال چاہے ہم دے دس پاکستان دا کھانا کھانا ہے اپنے علاقے ساؤت فریقہ دا کھانا کھانا ہے یا لج پالا، اپنے گھر بابا رولا سمجھ نہیں آیا آپ نے فرمایا کر ساری وعدے ہو گئی غلام بچ میں میں ٹفن منگایا سلیمان دے سلمانگ پیغمبر دے امتی نے تخت منگا لیا تھی بابا جن جی دو پیچھے دوڑے ہاتھ پڑھا نا رب دلی چمتے کپڑیاں والا بابا آخد ہے نا تے دس دینا پر میرے جامن تو بعد روی نام فقی نہیں نا روا گا فکیر آخر ورل له منو محمد علي حجويري گل سنا چلو نا سبان جو ویخی سوکھ اگر ویک لو نہ یاد نہ پوچھوت ہو تو بیٹھے ہیں جدے بیجا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستی لوگ کردے کر ہو دی پھٹے رب نا نا دے نے دے نے جی ربا تیر کام کرسم خدا کی رب تقریر مٹے در فکیر نہیں مارتا. <سلام> <سلام> <سلام> خطاب کر کے رات چکسیڈینٹ ہے دو لایا لانے جل تک سچا ملنگ سی جدو لا بیٹھا پیریا تارواسے سال اٹھا نہیں سرکار میری آ رہی رولا کیڑی گل ہے اگر میری قربانی ہو تیر کھل کھال رہی سی کی لے کچھ کر سکتا میری تنگ توڑ کے آدمی ਉੜੇ ਫੜਿਆ ਰਾਕੇ ਮਾਰਿਆ ਲੱਤ ਦੇ ਉਤੇ ਦੋ ਟੁੱਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕਲਗੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਗੇ ਅਲੀ ਇੱਡੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੇ ਖੈਬਰ ਤੇ ਕਿਦੇ ਫੇਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਬੋਟੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਚ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਚ ਪਾਏ جی مولوی جیس کی گیخ لوگوں کو لفظ نہیں سنبھالے جانے تھر کمبری ہوں ہاں لتاں تھر تھر کمبری آندیا نے کیوں انہاں نے انہاں کو لفیض لیا ہے جیرے خالد ابن بلید دے سامنے آکے میں کم جان دے ہوں دے سنے پر جیناں فقیرہ نے حسین کو لفیض لیا ہوئے کہ جیناں دی فوج دونی تھن گیا او جان دیتی ہے جنسی ہے ساتھا قرآن دے نال ایڈا گہرہ دل لکے وہ جسمتے سرد جدا ہو سکتا پر قرآن جدا نہیں ہو سکتا سن نیدے دی نوک میں چڑھ کے پھر بھی اتنا ہمتا شروع چڑھ بابے بچے ਵਰਵਾਹ yeah, ਬਾਤियां yeah. جنا لوچیواد نے بولنا اللہ سن گیا میں اس فقیر دی تو پہلا نبی دے صحابی دی گل سنانا ذرا اچباد نہ بولو سبحان اللہ ادھر جس نبی دے صحابی ناں حضرت عبداللہ بن دوبیر رضی اللہ تعالی عنہ ذرا نہ بولنا سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن دوبیر رضی اللہ تعالی عنہ نو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو اپ دے نواسے نے جناب سیدنا اسماء بنت اللہ تعالی عنہا انھا اپ دے او میرے نبی دا یار اے گھٹی میرے نبی نے عطا فرمائی جن دے منہ دے اندر آپ میرے نبی کا گیا ہے نمین نے مضبوط آیا جرتیاں کردار جمدر حیا نہ ہوم نہ ہواوت نہ ہویب نہیں ہو سکتا پتر ادو ہی ادیب ہوتا ہے جدو ماں مہتو والی ہو جدو ماں ہزار ہوا دی چار دیواری اپنے آپ بند کر کے سامنے والی واقعہ بیان کرنا کھل جان گلا ڈیلے اچھی واج نچی وا خرگے ترکے بولو سبان سجنا بزرگ لوگ نے اپنی کتاباں کمایا لکھا ہے ایک علاقے بارش کی پی گئی ہے جانور پیاس مر رہے نے بچے پیاس بلک پہ ماما بھاج کے دے پہ ماوا پریشان نے جنگل کے دعوا کی, روح نے کی مولا کریم سانو بارش شتاب فرما دے پتھر تک ٹکڑا نہیں آیا شی نہیں ایک بچہ بھی میدان دے جد پتا لگیا پیر آئے نے بلی آئے نئی جلسہ ہونا کوئی تقریر ہونی ہے نہ جلسہ ہونا ہے نہ تقریر ہونی ہے ربیل <سؤال> کو بارش منگل واسطے آئے نا بارش نہیں ہو رہی رو رو ربارگا دعوا کر رہے ہیں ہر در گیا ہے اپنی ماں آئی چادر راکے دے دے. اپنے چادر اتا فرما دے ماں اندر گئی اپنے چادر, اتا رہی دوسری چادر, کر چادر بچے نو ہے. پہاڑ تھے چڑیا چادر لکائی ہوئی سی ایوڑا جا پلو بار کٹیا آدھا مولا اس بی, بی وہ جس دے سر دے والا نو آسمان دے سورج وی نہیں ویکھیا اگر تینو حیا پسندے پھر بارش عطا فرما دے او جتھا جتھے پیراں دے قبول نہیں ہوئی رب العالمین حیا والی عورت دے چادر دے صدقے نال لوگا مبارش عطا فرماو چھڈی اے خیر اللہ اللہ مقام نے نمین تین ہزار آ کے مکے کا محاسرا کر لیا ہے آپ مکے آ کے مکے دا محاصرہ کر لیا پاون پارت کوئی کھان پینے آدت بند ہو دنیا حضرت عبداللہ ابن رضی اللہ تعالی ایست ایست دے یار، چھوڑ دے جا آپ کی سو سال ہے زبیر سال ہے ماں سال ہے چار ساتھی رہ گئے بیلی بھی چھوڑ کے چلے گا بیٹا بھی چھوڑ کے چلا گیا بیٹا مینو ایل دس تی خدا واسطے لڑیا وے اپنی نا لڑیا خدا واسطے لڑیا یا اپنی نا واسطے لڑیا مینو دستے صحیح اگر جی تھی واسطے لڑیا فیر کتنے قتل ہو گئے نے وہ ساریاں دا خون تیرے پوڈیا تے آ جائے گا اگر جے خدا واسطے لڑیا ہے پھر ڈر کیوں گیا شہادت تے مرداں دا دیور ہوندہ ہے شہادت کوئی تانا نہیں ہوندا شہادت مصیبت نہیں ہوندی شہادت ہے مرداں دا دیور ہوندا ہے آندے نی اماں خدا واسطے لڑیا واں اپنی نا واسطے نہیں لڑیا ماں کیا بیٹا پھر ڈر کیوں گیاویں اپنی جان مولا تعالی دے راستے دے اندر پیش کر دے تے اپنے مانو اخدے نے اماں تیرا بیٹا بول دل لئی اے تیرا بیٹا ضرور لڑے گا اپنی جان دا نظराना ضرور پیش کرے گا پر مینوں غصے نال اجازت نہ نا دے مینوں پیار نال اجازت دے تیرا بیٹا دین تو قربان ہون واسطے چلے ائے مانیاں تھا بیٹا میرے گلے لگ جا جدوں جی آخری واری ماں نے اپنے بیٹے نو اپنے گلے لایا اے کپڑیاں دے تھلے لوہا محسوس کیتا اے زرہ محسوس کیتی اے اخدی اماں ماں بیٹا کر دے جی دی گھوڑے دا میرا تا کر کے پائی ہے میری لاش بچ جائے ماں نے جہا جی جب دا دی ماں آخری بیٹا جدو جی بکری نو جیمہ کر دیتا دے پرواہ نہیں ہوں کہ میری اپنی اتار دے میں لاش ٹکڑے چر سکی ہاں تیرا ہاتھ دے دشمن نہیں وی سکتی جا بیٹا مولا تالا تیری تو اپنی جان قربان کر دے او بابا ج مدان چترے چتریا ہے سویر ویلا سی دوویں ہتھاں دے اندر تلواراں پکڑیاں ہویاں نے 3000 دا لشکرے آپ نے تلواراں چلائیے نے دشمناں دے بڑے, بڑے بڑے بندے قتل کر دتے نے کوئی قربان دی جرت نہیں رکھدا ماں دے کولوں دعواں لے کے جو آیا تھی دی و دین دی غیرت سینے دے جو آئی تھی اخیر ہونا نے دور من جلیق دے ذریعے آپ والے پتھر سٹے نے جدوں پتھر بٹا سارا بجے متھے تھے آگے بجے آئے پھر شیدنے تھے پھر آئے پاپا زمین تھے آئے دنیا تو جاتی ماری آخر آئے آن دا والسنا للآقا پی تدمہ قلو منا آسا بس دل رئیے کہ دوڑنا دے اپنی کاند تے زخم کھا کے تے اپنی اڈیا نلحال کرئے اسا غیرت مد ماما دے بہادر بیٹے آسا وہ خسینے تے زم خوا زخم کھا کے اپنے میں مہندی لا لا لیا دنیا والے لاش تنگی گئی ہے ست دن گزر گئے لوگ حیران کہ سات دن کے اندر لاشاں خراب ہو جائے لاشاں کیڑے پی جانے نے یہ عجیب لاش شیپل کل ترو تادا بھی گھون بھی پیا تے خشبوں آفی پیان دیا نے وہ جان دے نہیں سا و میرے نبی نال وفاداری کی تی ہوئے وہ نہ دے جسم خراب نہیں ہوندے مٹی بھی وہ نہ دا حیاء کر دیے کبر بھی وہ دا حیاء کر دیے وہ نہ لاشا دے اندر کیلے نہیں پیسکتے آپ تی ناش ترو تادا سات دن گدر گئے نہیں مانو جدو پتہ لگیا ہے के तेरे पुत्र शहीद कर दिता गया ते जना पढ़ने पे मां निकली है मां आईए अपने बेटे की लाश ने اپنے بیٹے دے پیر پکڑا ہے مختلف گھوڑے دوار بھی خچر دوار بھی اتر آدھ کا سوار بھی اتر آتا میرے سولی سوار گا میرا سولی سوار کدو اترے گا وہ گھوڑے سوار بھی شام سوار بھی شام پہ آ خبردار جگلے بول کے میرا حوصلہ پست نہ کرو میرے مبارک دوس نیت نال پالیا میرا در میرا, میرا دودھ حرام کر کے نہیں گیا Dr. میرے کے گیا جہدر اوچی آواز نہ بولو سب اور اللہ ایک پاس یتیم کی گل ایک پاس میرے نبی جنی تک لنگر تیار ہونا دیر تک روح توجہ ہے گل okay, کر ہونی چاہیے <تبق> <تبق> <تبق> <تبق> ماجد جی جن تکار ڈردی مگر سیال چھوڑ وسیتا لس گا ٹکارے ہاں تو اج سبحان اللہ ادھر دیکھنا سجدہ میرے اخے نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان عظمت یہ گل فلانا وا اس سے پہلے میں اپنے اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی علیہ اپ کا شعر پڑھنا وترو جیوا نال بولو نا سبحان اللہ ہاں میرا اعلی حضرت فرماتا ہے ہاں اے اعلی حضرت کو عام بندہ نہیں فرماتے ہیں ملک کے سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم جس جل دیے سکھ بٹھا دیے آن سر کے جانا میرا اللہ حضرت مری بھی فرمان ہے میرے سے مس اسے شیر دی مناسبت واقع سنا سنانا میرے پڑھ لو میرے کری سے اگر خطر کسی نے مانگا جنہاں نے کچھ لبیا میرے پڑھ لو میرے کری سے اگر قطرہ کسی نری سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا کہاں دیا ربے بس دیئے اگلے بھی بڑو دریا پہ دربے بسان اور اللہ کیا بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جما اب تین سن تو مستفان رو رو کہ رو نے دریا گریا جو ہے نو میں سد کے میرے نام ظلم دی دی کہ اپنی کول ہے آخ نام مدنی تاجدار جد شام کا ویلا ہوں سورج ڈبل کے قریب آ میرے نال میرے یار پی کھیلنے والے اپنے گھر دی طرف لوٹ کے دے لے آن لے دروازے کو ماما گھروں باہر ماں نے آخر بیٹا کالا <سؤال> کرنا کھتا ہے ماں اپنے بیٹے پیار نہ کر دی ہونے بیٹے محبت نہ کرتی ہوا تمہوں لہن واسطے کہیں ماں آخری بیٹا تیروں بچہ تے تتیم بچاس تیروں بارو سو سوا لاستے جانا ماں آخ میر ہے بےوا عورت ہے پر مکے شہر کے میرے رشتے دار ہو والے تیرے ہونے گی میرے چاچے مامے بابے میں پیار کر دے رشتے دار ٹرین جہ رو گیا میں دکھ سنا اپنے درد سناواں گا اپنے بخار تکلیفا ماریا کالیا راتا کا ذکر کرا گا دل نرم پی جہ ہے میرے پیار کر, کر, کر جائے والی دکھا والی زندگی کا خیال نہیں آ جاؤ انسیا میں کوئی فرق نہیں پہنا نہیں اما مجھے جہان دے دو ماں نے آخیا بیٹا جی جانا چاہنا ٹور جاؤ جدو ٹرنڈا ٹوٹا ہوا اپنے چاچے بوے چاچے کا دروازہ کڑکایا چاچا باہر چاچا میں یتیم کا نا آیا ہے مار کے اپنے دروازے تو بجا دے وہ یتیم سڈے ویڑے پیر نہ پانی یتیم تنہوس ہوتا ہے سا ویڑا خراب ہو جائے سڈے گھر کے اندر نوسط آ گی. بویتے گیا بویتے گیا جائے گی اگلے بوے دروازہ یتیم دن آیا دروازہ ہی نہیں کھولیا تو ادرو آواز ماری یتیم اگلی گل نہ کری چل سڈے دروازے تو پیچھے ہٹ جا تیرے قدم کی وجہ گھر نوسط نہ دے جدے جسمیاش کرتا ٹورا تو بڑی بڑی گلادا نے بندہ دکھی ہو سمجھ آ جا جی بندہ سکھی تو سمجھ آ جی جان دکھ رہی پہنچ جے مانیا کے بیٹا واپس ماں پریشان ہے اپنے بیٹے نو چپ کرا دی اکھا بھی سو میرے یہاں درکن کا انترام کرانا کرا سوچنی ہے پئی کوئی حال جائے کوئی گل میرے دماغ کوئی کوئی آ جائے کوئی گل دماغ اندر آ جائے دکھی ہوں بڑی بڑیاں, بڑیاں سوچ آ دیا نے انہوں بڑے بڑے خیال آ جانے بڑی بڑی سمجھا سوچنیاں سوچنیاں سوچ یک دم مہادی چکھاں دے اندر چمک پیدا ہوئی ہے ماں آخری بیٹھا ہے یہ تھی اپنے سن نے تنوں اپنے دروازے دیتے بھی کھل ہون نہیں تے تنوں ٹھٹے مار کے اپنے گھار تو پچھاٹا دیتا ہے پر بیٹھا یہاں دراخل ہے مکہ شہر دے اندر کسا دروازہ بھی آئے ہوئے وہ جا یتیم دا نام سن کے بند ہو جی نہیں وہاں گل ہے وہ کہڑا دروازہ ہے جڑا یتیم دا نام سن کے کھل جائے گا ماں او دروازہ بڑا اچا ہے پر ایک بڑی وی مجبوری مدب ہودب جنا پوجا کرنے غلط آخر کہڑے مذہب کی گل کرنی ہے جس مدہب نے اندر یتیما ٹھنڈیا رکھا جا اور جس مذہب کے اندر یتیم کی خطرناک کی جاتی ہو اس مذہب دی گل میرے سامنے نہ کری میں اوہ سنوہ نبید جانا مانیا بیٹا جے جانا ندی کو میرے مدینے دے تاجدار کابا اللہ شریف اللہ شریف دیوار ہا کے بیٹھے ہوئے آ کے پوچھ دیں من محمد منک محمد کو محمد کون یارہ نے ہاتھ پڑے اگے چکی تائ نئے کر دیتے میرے نبیج آتے سونے تیرا نام محمد آپ نے فرمایا میرا نام محمد کیا گی میرے نبی نے فرمایا کی پوچھنا چاہنا ہے سنیا منسل پاپ سر دے جائے یتیم ہوئے کو oh, یتیم منہوس ہوتا oh, ہے میرے نبی نے جدوں جی یتیم دا نام سنیا میرے نبی دی تھا وچ آنسو ہو گئے میرا نبی رو لگ پیا ہے اپ نو اپنا یتیمی والا چیلہ چت اگیا ہے اپ نے فرمایا بیٹا یتیم منہوس نہیں ہوتا بلکہ جس گھر دے اندر یتیم ہوے رب العالمین نو گھر عرش مولا نالوں بھی زیادہ سونا لگ, دیتے پیارا لگ دا ہے تے زیادہ پیارا لگدا ہے ارے کتھی ہے یا رسول دے پاک بیٹا بہ جاؤ نے کپڑے کوئی گے کوئی لواس آئے گا تینوں دے دیاں گے انہیں آپ کی خمیز نو ہاتھ پایا کر لگا سونے اپنی قمید دے دے میرے پا کر بھی نے اپنا مورے نبوت والا پنڈا نگا کر کے اس وتیب کا ٹوٹیا ہوا دل جوڑ چلیا ہے قمیز اتاری ہے جی ماں پہ ماں نے آخیا بیٹا کچھ ہے ملی ہے یہ نہیں ملی بچہ آخر میرے نالکلا ہے ماں اے بیٹا اس نصیبات سڑی پہلے تھی دسیا چیل چل تحمد کا کلما پڑ لیں کے مسلمان ہو گڈیا لبنیا نیگریز کو نبی دربار سے کبھی رکھ ل میں مننا گڈیاں اگریز ل کوٹھٹھیاں لے سی لب فرج ل مگر دل کا سکون نہیں لفا دروازے ہاں جرا جی اپنا وفادار نہیں تیرا وفادار کتوں بن سکتا سا کلندر بولیا سنا ماد سدیاں نشان ندیاں نشان گلا نہ تھا نش رید واگولی محمد مٹی ہو نے کی دی نا دی مشہور گل ہے نا ایک بندا سی تو نے اس چیز ਦਾ ਖਰਬੂਜਾ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਹੈ ਖਰਬੂਜਾ ਗੰਦਾ ਖਰਬੂਜਾ ਚੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਲਾ ਜੀ ਆ ਮਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਅਗਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿੰਨ ਕਿਹਾ ਲਗੇ ਹੈ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਕਾ ਕਿ ਕੋਠੀ میں کوٹھی بنا جگہ تیار جہاز ٹنگ کے مارے کئی چیزیاں پلا کے ملکوں پار کے دے پر جنہیں محمد کئی کھا کے بابے در تین تو جیلی شاہ والا اشارہ کریں گا کوئی روخ نہیں مورن لگی وہ چندہ دیا کہ دریان نکر بن جال حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ ادھر پہنچے ہیں سامنے دریان پرلے پاس کافر کھلو تیرے درمان چ دریا جی گھوڑے نو کریب کیا جلوتا آپ نے ٹھوکر ماری میں شرم کر تین پتا نہیں بیٹھا کون آپ نے دریا نو آ دریافا بجتے دریا تیرا حکم نہیں <سؤال> ون، ون ون ڈیم بھی بنا لے پڑھ پڑھ کے یار میل کی گل چیتی پہ بزرگ کو علاقہ سلاب آیا سی پانی پہ قرآن ہاں یاد رکھ سمندر بھی تیرا حکم نہیں موڑ سکتے بھی دe, دریا بھی نہیں موڑے نہ سابا کرام پریشان ہوئے سلندر نہبر گھبرایا جے تسا نبی نوکر جی تو نوکر بھی پھر تاریخ نے کے حلاکو خان نے آ کے اٹ نہ لیٹ جائے اٹ نہ لیٹ یارا قد تی کہ کافر مسلمانوں دا نام سن کے کم جاتے تھن او مسلمانوں دے تے کالی رات کی کہ کے او ادو فرشتے نہیں آئے نہ آئے سنگ آئے سنگ جنگ آئے او ہو گئی بگداد اسلام مروب ہو کے او کیا اس وقت مدد واسطے دی مسلمان نے آ جڑے آجر فاجر ہے آجر اسلام دی جاتر دی و جن اپنے برے کردار بدمشی بازی اسلام چادر کر چی چاد نہ بدر نہیں ایک ضرور سی مگر کردار نبی والا نہیں جانا اسلام دی, دیتے دیتے او کے دینا دی چپی چادر تو آخ نا تین دنیا دشان شوقت کافر تیرا نا سن کے مروب ہو جانا ہو او میری گل کو سمجھ آ رہی ہے میں رو رہا نالا تارے سامنے دو آئے نے تکلیف دے ہوئی ہے بغیر آدھے سنا کے ربی دربار سن سن فکیر وا دیا اک ٹک نہیں ہائے افسوس یار دل نہیں سڑک کیا جو دربار نے بدماشی نے میلے دن نوجوان نسل کٹھی ہونے دل کو جن نوجوان تبیر دیکھو گے یار مولوی کی گل سچی شراب پینے ہے قطرہ میلے کرنا کا میں میںفزا بغیرتی جس وقت دنیا چیز سی اے اے ارسے کیا مطلب ہے؟ شادی. اے دا ولی دنیا تو پوری زندگی کے روندہ سی. سونے اپنا روخا دے, آ دے اے دنیا تو جانا ارس اس واسطے شادی اس واسطے کہ دیدار محمد دا ہو ج چلیا تعو پتا ہے کر دی جاڑا ویران ہو چکی ہے جدو سائیے دل دردر بھی چاہیے جیڑے سانو بھی راتا کی لدت مل جائے کہ چینک ادو آد اکھا درخت سویرے گل <سؤال> میں میں میں قسم ری فلانی گل غلط ہے نہیں سارا سلمان یار میں جگن کی میون کنونے گل چیتے پہ جس وقت مسلمان گئے سنسلان تے اگ میرے نبی نے فرمایا وہ کسرا محمدی قومت ہمیشہ باقی ہو جان گیا جس وقت خط پڑھا او ضالم نے خط پھاڑیا ٹکڑے ٹکڑے کڑ کے ہاتھ خوکا مار کے جو میں فلم آلے سارے اصل کجرہ ہیں انہوں نے کجرہ کو سبق سکھیل خوکا مار کے جو میرے نبی دے خط دے ٹکڑیاں نے اڑایا ہے میرے نبی تک گال پہنچی میرا حضور ممبر دے بیٹھے سنا آپ وہ ٹھپے آپ نے فرمایا سن لے کہ تمہیں محمد دے خط نو ٹکڑے ٹکڑے کی تچا رب العالمین تیری حقوق نو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اپنے مسلمان کو گرد نقصان بندے قتل کربیبا نے رو کے آخیا انتقام کا اگ دی او تیرے نبید خطروں ٹکڑے ٹکڑے کی تانسیر اسا اپنی زندگی نالاد کر بیٹھے جنی دیر تک وہ تیری باپ شائدے ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرانگے چائیں گے نہیں ترلیش کو آئے جی اگر آج کعفر نے کوشش کی تھی ہے نا سڈے نبی دل نو رولن دے کوشش کی کوشش کیسا بھی آہد کر چکے ہاں جنے دیر تک ساڈے جسم چ جان روے گی تے خون روے گیا پیتا میں پانی پیتا ہے وہ جیسا دی سر زمین کھلو کے خطاب کر رہا سامنے تھا ہاتھ کے اندر ہاتھ کڑی فری ہوئی ہے گما گما کے پھر چشتی آپ جی تو پہنچے دار آ گیا کہ چتیاں چیشتی بچہ گواہ ہے وہ چوتھے دن بعد قتل کا کیس ہوا ہے پاگل چشتی اج بھی فکیر ہو فکیر ہے سا پیر فر بہو بولے شیر جنال بولو سبحان اللہ فیر فرما دے جانا سویا مردان چل خردا کو ماحول دوتے خبردان to yeah. die.